پانچ حقوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام کے جو ہم سب نے ابھی جانے ہیں ان پانچ کو پھر سے دوبارہ مختصر طریقے سے ریوائز کر لیتے ہیں سب سے پہلا حق جس کے بغیر ایمان درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے غلط ایمان ہے وہ ہے رسالت پر ایمان سب سے پہلا حق ہے رسالت پر ایمان دوسرا ہے اتباع تیسرا ہے محبت چوتھا ہے توقیر و احترام و تعظیم پانچواں ہے درود اور یاد رکھیں درود صرف وہی بھیجے گا درود صرف وہی پڑھے گا جو توقیر کرتا ہے اور توقیر وہی کرتا ہے جو محبت کرتا ہے اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے اور اتباع وہی کرتا ہے جو ایمان لے کے آتا ہے یہ پانچ لازم اور ملزوم ہیں ایک کم ہو جائے تو یہ چین گر جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے حقوق تو ہم نے یہ جان لیے ہیں باقی تفصیل آپ ابھی اب اس کمفلٹ میں پڑھ لینا باتیں تو ہو چکی ہے پانچ حقوق دلیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک حق باقی ہے حقوق پانچ نہیں چھ ہیں چھٹ حق ابھی باقی ہے ربی الاول کا مہینہ ہے اور آپ نے جشن ملاد النبی کا ذکر نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے سبحان اللہ جشن میلاد النبی علیہ السلات والسلام کہ شرعی حقیقت اور حیثیت کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں اگر جشن منانا اللہ تعالیٰ کے پیار پیم علیہ صلام کی یوم ولادت پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغم علیہ صلام کے حقوق میں سے ہوتا تو آج ہم پانچ نہیں چھ حقوق کا ذکر کر رہے ہوتے اور دلیل بھی ساتھ بیان کرتے نہیں جتنے حقوق میں نے بیان کیے ہیں بغیر دل کے کوئی حق آپ نے سنا ہے دلیل قرآن مجید کے آئے حدیث سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو کہتے چھٹے حق ابھی باقی ہے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ چھٹے حق کے لیے دلیل لے کر آئیں قال اللہ یا قال رسول اللہ علیہ ولاۃََسلام تب تو چھ حق مکمل ہو جائیں گے اگر نہیں ہے کوئی دلیل قرآن مجید سے ایسے حدیث سے تو پھر حقوق پانچ ہیں چھٹے حق کے لیے دلیل کون لازمی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پر کی زندگی میں اب مزید تکمیل کی ضرورت نہیں ہے الم اکمل لکم دینکم دین مکمل ہو چکا ہے نعمت تمام ہو چکی ہے اور اسی دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے جو مکمل ہو چکا ہے اگر اس میں چھٹے چیز داخل کرتے ہیں تو پھر یہ وہ دین اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے دین میں تبدیلی ہے بدعت ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے اور جن کو ابھی بھی شک ہے کہ جش ملاد النبی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں چلو ہم چند سوال ان سے کرتے ہیں کاش ان کا جواب ان کے پاس ہو اور پورا ایک سال ہے اس کے ان سوال جواب ڈھونڈنے کے لیے اگلے ربیعلا تک تو جواب مل جانا چاہیے نا پہلا سوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ صاحبۃ السلام نے سب سے پہلا جشن اپنی ولادت کا کب منایا تاریخ تو ہونی چاہیے نا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ سات نے اپنے جشن ولادت کا کب منایا جب جواب ہوگا تو دلیل کے ساتھ ہوگا نا اب ایسے تو نہیں مانے کو کہ شخص کہہ دے کہ سن دو ہجروں کو کیا یا تین ہجروں کو کیا دلیل تو ہونی چاہیے نا؟ بغیر دلی دلیل بات مانیں گے ہم دوسرا سوال صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جشن کس نے منایا صحابی کا نام چاہیے ہمیں حکم دیا گیا ہے نا کہ ہم سب امینی کے راسو اختیار کرے نا اگر ایک صحابی نے بھی کیا وی اگر ایک صحابی سے بھی ثابت ہو ہم بھی کریں گے انصاف ہے نا صرف ایک صحابی کا نام چاہیے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جشن کس نے منایا تیسرا سوال طب میں سے سب سے پہلے جشن کس نے منایا چلیں ہم سلف کی بات کرتے ہیں نا سلفی ہیں نا ہم تب عین صلف ہے چلے طب کے کسی کا نام دے دیں چاروں امام تیسرا سوال چاروں اماموں میں سے جشن کس نے منایا چاروں میں سے ایک ہی نہیں منایا تب بھی مانیں گے ہم چوتھا سوال تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلے جشن کسی سنی نے منایا تھا یا کسی بدعتی نے منایا تھا اگر سنی تو ہم وہ ہم میں سے سنت میں سے اگر سنت میں سے نہیں ہے تو پھر یہ دیکھو تم کس کی اتباع کر رہے ہو کس کے ساتھ تم کھڑے ہو گ ہو گئے یوم محشر میں پانچواں سوال اگر اس کے جواب نہ ملیں اور ملیں گے بھی نہیں ایک سال تو ہے چاہے دس سال لگ جائے جھڑتے رہنا اگلی اگلے ان شاء اللہ بال عبر تک ہو سکتا ہے کسی کو کچھ مل جائے کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے قم علیہ صلام کو اس چیز کی خبر تھی کہ نہیں کہ جشن میلاد النبی منانا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے خبر تھی یا نہیں تھی اگر خبر تھی تو کیا امت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا ہے اگر پہنچایا ہے تو پھر کہاں ہے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا ابھی آپ لوگوں پر فرض ہے کہ ان سوالوں کو جواب دیں اگر جواب مل جاتے ہیں تو حق پورا ہوا چھٹا بھی نہیں ملتے تو حقوق صرف پانچ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور آن اور سنت پر چلنے کی صلف صاحب اور رسمنہج کو پرانے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق توفیقہ فرمائے ہمیں ہماری ضرورت کو سم وسمّم شرک بدعات و خروفہ سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے واللہ اللہ عم سبحن اشد اللہ یہ ساتھیوں کو دے دیں جب تک کہ دوسرا درد شروع ہوتا ہے اپنا تحفہ لینا نہ بھولیں یہ پمفلٹ سب لے کے جائیں بشک دو دو دے دیں خود بھی لیں گے گھر والوں کو بھی دے دیں گے بھائی کو بھی دے دیں ان کو دس دے دیں ان کو ہاں دوستوں کو بھی دیں دوست احباب کو دیں دل اور بھی دے تاکہ اور ساتھوں کو بھی دے دے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر